اور پانچواں اہم نکتہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں زندگی میں چند کام ہیں جن کو ہم بار بار کرتے ہیں ہر روز کرتے ہیں مثال کے طور پر کانا کانا دن میں کئی بار مرتبہ ہوتا ہے پانی پینا اس طرح وضو کرنا نماز پڑھنا کپڑے بدلنا ہم کپڑے روز بدلتے ہیں مہمان نوازی کرنا یہ وہ کام ہیں جو ہم روز کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تقریبا یہ کوئی نو دس کام بنتے ہیں تو کسی عالم سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ ان کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے پانی کو پینے کا سنت طریقہ کیا ہے کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے نہانے کا سنت طریقہ کیا ہے کپڑے بدلنے کا سنت طریقہ کیا ہے ہم اس کو باقاعدگی سے سیکھ لیں اور پھر عمل کی کوشش کریں مہمان نوازی کا سنت کا طریقہ کیا ہے اگر ہم نے یہ چند کام سیکھ کر سنت کی مطابق کرنا شروع کیے تو ہماری اسی فیصد زندگی ویسی ہی ظاہری طور پر سنت کے مطابق بن جائے گی اور توڑی بہت رہ جائے گی اس کو بھی سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کیجئے اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں صرف ایک شوق دل میں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق مل جائے من تمسك بي سنتي عند فساد امتي فله اجر مئه شهيدين میری امت کے فساد کے زمانے میں جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے لیے حضرت اقدس مولانا گلریش صاحب دامت برکاتهم الیہم نے ایک بہت ہی اچھی کتاب لکھی عادت کو عبادت بنائی۔